آپ سب کو یہ حدیث ملی اگر کسی کے پاس نمبر چینج ہو تو ہونے دیجیے حدیث کو تلاش کیجیے المو مینو مفن المو يعلف المؤمن مألف مألف مومن تو آپ جانتے ہیں ایمان رکھنے والا ایمان والا صاحب ایمان لف الف یا لفو الفا یا الفو جس کو آپ باپ پڑھتے ہیں فائلہ یا فعلو سمع یسما مجرد کیا آپ چار سے پانچ باپ پڑھتے ہیں ایک فعلہ یا فعلو ہوتا ہے جس کو سمع یسما کہتے ہیں دوسرا فعال یا فعلو ہوتا ہے جس کو آپ فتح یفتحو کہتے ہیں تیسرا فعال یا فعلو ہوتا ہے جس کو نصر نسروں یا سے یاد کرتے ہیں نمبر چار فعال یا ہوتا ہے جس کو ذرا بیا ضریبو کہتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے فعلہ یا فعلو حسیب یا حسیب بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فعلا یا جس کو باب کروما یا کرومو کہتے ہیں جس سے صفت مشبہوی آتی ہے خیر یہ آپ کے علم صرف سے متعلق ہے چھ باب مجرد کے اوزان یاد رکھنے بڑے ضروری ہوتے ہیں تو مفن یہ ہے علی فلافو باپ فعل یا فعلو جس کو کہتے ہیں سمے آپ کوئی بھی عربک ڈکشنری اٹھائیں گے جب آپ تو وہاں پر اگر آپ کو مادہ لکھا ہوا ملے گا تو وہاں پر آپ کو یہی ملے گا اگر है तो ہے تو چھوٹا سا بریکٹ میں چین لکھا ہوگا نسارا ہے تو نون لکھا ہوگا فتح ہے تو فا لکھا ہوگا یہ وہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر کوئی عربک جو لغات ہوتی ہیں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو دیکھنا خیر اللہ تعالی علم میں ترقی عطا فرمائے تو المن ولی فیا الف باب سامو سے ظرف کا ہے معنی ہے محبت کی جگہ الفیا الفو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا مصدر ہے الف معنی محبت کرنا چاہنا تو المین مفن ملف کا سیگا ہے ظرف کا مانا ہوتا ہے جگہ تو کہتے ہیں مومن محبت کی جگہ ہے مَ محبت کی جگہ ولا خیر خیر کا معنی بہتر بلائی کوئی بلائی نہیں ہے فی من اس شخص میں لا یا لفو الف جو نہ تو محبت کرتا ہے ولافو ولا اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے پہلا سیرا یا معلوم کا ہے پہلے مظاہرے معلوم ہے اور دوسرا ہے مجہول آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھول کے معنی میں مجھول کے کیا معنی ہوتے ہیں اور معلوم کے کیا معنی ہوتے ہیں یا جو خود محبت نہیں کرتا یو لفو مجہول اس سے محبت نہیں کی جاتی نہیں آئین نہیں ہے یہ حمزہ ہے یو ٹھیک ہے محمود کا باب ہے علی فیا الف آپ پڑھیں گے محمود کو محمود وہ باب ہوتے ہیں کہ جس میں حمزہ ہو پھر اس کی تین قسمیں ہیں محمود الفا محمود العین محمود اللہ حمزہ فا کلم میں حمزہ تو محمود الفا ہے جیسے اسی کو دیکھ لیں علی فیا الف محمود العین جس کے آئین کلمہ میں ہو اور محمود اللہ جس کے علام کلم میں تو محمود کا باب ہے علی فیا الف تو چلیے عبارت دیکھیے المو ولا مفن ولاحی من لا يعلف ولا لو ترجمہ کیا ہے المین لفن مومن مسلمان ایمان محبت کی جگہ ہے المین لفن مسلمان محبت کی جگہ ہے ولا خیرفیمن اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے لا لفو جو نہ تو محبت کرتا ہے ولا یو اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے نہ خود وہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اس کے بارے میں آن حضرت نے کیا فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ بھلا انسان نہیں ہے کیا مطلب ہے حدیث کا تو دیکھیے مومن محبت کی جگہ ہے محبت ہونی چاہیے الفت ہونی چاہیے اخلاق سے پیش آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی آپ سے بات کرنے لگ جائے تو آپ کی پیشانی پہ بل پڑ جائیں اور پیشانی پہ جو ہے نا بارہ بجے ہوں یہی کہتے ہیں نا بارہ بجے ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اخلاق سے پیش آنا چاہیے محبت سے پیش آنا چاہیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سے اگر کوئی مسافر کرتا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا اگر آپ سے کوئی گفتگو کرتا تو آپ اس وقت تک اس سے اپنے چہرے کو نہ پھیرتے جب تک کہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل نہ کر لیتا تو یہ آ حضرت کے اخلاق ہیں ان کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں ڈالنا ہے اور اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی بھی ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اس میں تکبر اور غرور برا ہوتا ہے اسے اگر کوئی کرسی مل گئی ہو پھر یہ کہ اگر بات سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے برے لہجے سے اور ایسے برے چہرے سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کہ کسی نے اس کا کوئی قتل کیا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ برادرانہ طور پر مومن کی محبت دل میں ہونی چاہیے مسلمان کی محبت دل میں ہونی چاہیے اس کے بعد اس سے گفتگو کرے کہ میں ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں میں ایک حضور کے امتی سے بات کر رہا ہوں میں کسی سے مخاطب ہوں اس شخص سے جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کا پرگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بہت قریب بندہ ہو سکتا ہے اس لیے میں اس سے آدم کا لحاظ کر کے اس سے بات کروں محبت کی جگہ ہے اس سے محبت ہونی چاہیے انسان کو کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے مومن سے اسی بھی بنیاد پر ہاں دوسری حدیث للہ للہ تخم ایمان حضور فرما گئے ہیں من احب اللہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اب غزل اللہ اور نفرت کی اللہ کے لیے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے وہ منا اللہ اگر کسی سے کوئی چیز روکی تو بھی اللہ کے لیے تو فقدستان اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی سے محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں دین کا پہلو ہونا چاہیے لیکن اگر کسی سے نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے والا نہیں ہے یہ دین کے جو امور ہیں احکامات ہیں ان کو بجا لانے والا نہیں ہے ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں تو ایسی نفرت بھی جائز بلکہ جائز تو کیا بلکہ آئے نہیں ایمان ہے جیسے حضور نے فرما دیا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے جس نے نفرت کی اللہ کے لیے اور دیا کسی کو اگر کسی کو کوئی مال دے رہا ہے کسی کے کو ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہ رہا تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور اگر کسی سے کوئی روک رہا ہے کسی چیز کو اس کو نہیں دینا چاہ رہا تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ایسے شخص کا ایمان کامل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک دیکھے کہ اپنا نام جو ہے نا ہائی قسم کی لسٹ میں آ رہا ہے کہ جی فلاں جو ہے نا آ فلاں کے اخراجات برداشت کرتے تب تک تو دیتا رہے لیکن جس دن جو ہے نیوز پیپر میں خبر آنا بند ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے اس کا خرچہ پانی بھی بند ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو بھی ہو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کئی سارے لوگوں کی معاونت کیا کرتے تھے اور ان کے گھروں کے راشن پانی وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے لمبا واقعہ ہے صرف ایک جو مقصد کی بات ہے وہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائشہ صدیقہ طیبہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توہمت لگی تو کئی سارے لوگ اس ان میں ایسے تھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کے لیے تو بکر صدیق معاونت کیا کرتے تھے حضرت صدیق نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا تو اب قسم کھالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم کس کے لیے کر رہے تھے ہمیں بتانے کے لیے یا اس کے لیے یا اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو اسے جاری رکھیے تو بکر صدیق نے اسے جاری رکھا حالانکہ تو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام ہو جو بھی عمل ہو کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو غیر کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے نہیں نام اور نمود کے لیے نہیں تکبر اور ریاکاری کے لیے نہیں اور جو پسندی کے لیے نہیں اپنا نام بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو تو المؤمن و مومن محبت کی جگہ ہے مومن سے محبت ہونی چاہیے ایمان والوں سے محبت ہونی چاہیے اسلام والوں سے محبت ہونی چاہیے غیروں سے محبت نہیں ہونی چاہیے اسلام کے جو آئنے مطابق چلتے ہیں جو اسلام والے ہیں جو ایمان والے ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ امیر ہو یا غریب ہو یا متوسط درجے کے ہوں ان سے محبت ہونی چاہیے یاد رکھیے گا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کیا حدیث پڑھی ہے بتائے گا کوئی جی جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جی فرمائیے یہ تو آپ لوگوں کے ذہن میں کم از کم ہونا چاہیے کون بتائے گا جی بتائیے سوال ہے آپ سب سے انہی ون اللہ جان ہم پیچھے حدیث پڑھ کے آئے تھے المرء مع من احبا المرء او مہامن احبا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر ایمان والوں سے محبت ہے اسلام سے محبت ہے تو ایمان والوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اسلام والوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا لیکن اگر غیروں کے رسم و رواج اچھے لگتے ہیں ان کا چلنا پھرنا اچھا لگتا ہے تعجب کی بات ہے لوگوں کو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے بچے تو غیر پال رہے ہیں اور خود کتوں کو پال رہے کتوں سے محبت ہے اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کون گھر میں کوئی رکھا ہوا ہے کوئی عورت ہے کوئی بھی ہے اور خود کس سے محبت ہو رہی ہے کتوں سے محبت ہو رہی ہے کتوں کو پالا جا رہا ہے تو غیر کی عادات کو اپنانا ان سے محبت کرنا ان کے رسم و رواج کو اپنے رسم و رواج میں داخل کرنا یہ ان سے محبت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے کس سے محبت ہونی چاہیے ایمان والوں سے ہونی چاہیے اسلام والوں سے ہونی چاہیے تو المن مومن محبت کی جگہ ہے اس میں کوئی بلائی نہیں ہے جو محبت بھی نہیں کرتا اور اس سے محبت بھی نہیں کی جاتی یہ جی بالکل دیر سے ہے جواب آپ کا خیر دیر آیت درست آیت محبت ہونی چاہیے ایمان والوں سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے ان کا درد ہو ان کا احساس ہو اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں یاد رکھیے گا حق اور باطل واضح ہو چکا ہے حق اور باطل یا نروش تو من گئی جو ہدایت ہے وہ الگ ہو چکی ہے گمراہی الگ ہو چکی ہے اب حق اور باطل خلط ملت نہیں ہو سکتا لیکن یہ اور بات ہے کہ حق مغلوب ہو سکتا ہے مغلوب ہو سکتا ہے و ایمانہ کہ اسلام والے مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں مغلوب ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کبھی خلط ملت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایمان والوں سے محبت ہونی چاہیے ان کا درد ہونا چاہیے ان کا احساس ہونا چاہیے آج اگر آپ حالات کو دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ پڑوس میں تو کوئی مر رہا ہوتا ہے بلکہ مرا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ والے شادی نے بجا رہے ہوتے ہیں یہ کیا محبت ہے ایمان والوں سے اسی طرح ایک مردہ انسان ہے ناش پڑی ہوئی اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیا یہ محبت ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے کیا یہ محبت ہے پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں بڑی بات ہے سب کچھ تو وہ کر لیا کہ جو کافر بھی نہیں کرتے پھر بھی ہم مومن تو اس لیے کیا ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے دل میں اسلام والوں کا ایمان والوں کا وقار ہونا چاہیے مسلمان کی عزت ہونی چاہیے مسلمان کا وقار ہونا چاہیے اور دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے اس لیے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برما کے مسلمان روہنگیہ مسلمان جو ہیں اس کے علاوہ شام اور فلسطین کے مسلمان یا خود پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں جہاں کہیں بھی ہیں یا غیر اسلامی جہاں کہیں بھی مسلمان جس تکلیف میں مبتلا ہیں ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ المؤمنون کا جسا دن واحد نشتقا آئین اشتکا اشتقا کلو نشتقا اشتکا ہُو اشتقا کلو کہ جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے سر میں تکلیف ہوتی ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے تو ایمان والے بھی سارے کا سارے ایک جسم کی ماند ہیں جب ایک جسم کی مانے ہیں تو پھر تکلیف کیا ہونی چاہیے سانجھی ہونی چاہیے سانجھا ہونا چاہیے،, چاہیے مل کر برداشت کرنا چاہیے اس،, اس غم کو مل کر برداشت کرنا چاہیے کسی ایک کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں اس لیے ان چیزوں کا خیال ہو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں کم از کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور اگر جن کے ہاں کوئی ایسی صورتحال ہے ہے جو معاونین جانے والے ہیں جن پر حقیقتا اعتماد ہو یہ نہ ہو کہ وہ سیر سپاٹے کر کے واپس آ جائیں اور جھوٹ موٹ سے کام لیتے رہیں ان لوگوں سے اگر کوئی واقعات ایسا ہے کہ جو برما جانے والے لوگ ہیں کوئی ایسی تنظیمیں ہیں کوئی ایسے ٹرسٹ ہیں اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے بہرحال بڑے پریشان کن حالات ہیں بڑی پریشانیاں ہیں آ, اب ہاں ہمارے تو کئی طرح جاننے والے گئے ہوئے ہیں وہ جو تصاویر بھیجتے ہیں یہ ویڈیو جو وہ بھیجتے ہیں تو یقین مانیں کے آ, بڑے پریشانی والی بات ہے تو اس لیے ان لوگوں کو خصوصی دعا میں یاد رکھا جائے اب ان کے کہنے کے مطابق رات کو آ, کل وہ کہہ رہے تھے کہ اب سردی بھی آ رہی ہے اور بہت پریشانی والی صورت یہ ہے کہ ابھی تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک مطلب کھانے بھی میسر نہیں ہیں کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ رات پسر کرتے ہیں تو اب سردی ہو رہی ہے اور اب پریشانی یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو ایک دم سے اتنا زیادہ ان کے لیے انتظامات کرنا کھانے پینے کا انتظام مکمل سے نہیں ہو پاتا باقی چیزیں تو دور کی بات تو بہرحال اگر کسی کے ہاں ایسی کوئی صورت ہو جانے والے ہوں جن پر اعتماد ہو ان کے ساتھ تعامل کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر بس ان کو دو میں یاد رکھے ہم پر کم از کم اتنا حق ضرور بنتا ہے المؤمن مومن محبت کی جگہ یہ ایمان کا تقاضا ہے ایمان کی محبت کا تقاضا ہے ولا خیر فی من لا اس میں کوئی بڑھائی نہیں کہ جو نہ محبت کرتا ہو اور نہ محبت اس سے کی جاتی ہے تو محبت ہونی چاہیے الفت ہونی چاہیے ایسا ہو کہ محبوب بھی ہو کسی کا اور خود بھی محبت کرنے والا ہو جو خود محبت کرتا ہے دوسروں سے خود بخود ان سے بھی محبت کی جاتی ہے اچھا چلیے اگلی حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث نمبر چوبیس الغنافاق القلب کما یوم الماء الزرع الغناء ازرا النفاق او یوم بےت الفاق کما یوم بےت الما او کیا ہے گانا غین کے کسرے کے ساتھ اگر غین پر فتحہ آ جائے تو وہ مالداری ہوتی ہے غین کا کسرہ یعنی زیر ہو تو یہ کیا ہے غنا الغناء بےطنفا النفاق <تصفيق> یوم بےتو ان بات یوم کو مانا ہوتے ہیں اگانا پیدا کرنا اتنا پودا اگ گیا کھیتی اگ گئی پیدا ہوگی ان نفاق نفاق ہے جس کا مانا کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہو ظاہر میں کیا ہو اسلام ہو اور باطن میں کیا ہو فرو یاد رکھیے گا میں ایک دفعہ شاید اسکول میں تھا میں نے نفاق کی تعریف بتائی تو جب میں نے اگلے دن پوچھی تو منافق کی تعریف کیا ہے جو اندر سے اور تو باہر سے اور نہیں یہ تعریف نہیں ہے جو اندر سے اور باہر سے اور اندر باہر اسلام یہ منافقت ہے ٹھیک ہے نا ورنہ اندر اور باہر ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے صوفیا کیا کہتے ہیں کہ دل اور زبان ایک ہو جائے دل اور زبان ایک ہو جائے جو بات دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے دل اور زبان جب انسان کا ایک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے है. اس لیے کہ زبان پر انسان عام طور پر تو کیا ہے بری باتیں لاتا نہیں ہے تو جب بری باتیں نہیں لاتا زبان پر کیونکہ لوگ اسے برا کہیں گے حالانکہ اس کے دل میں بہت ساری بری باتیں بھی ہوتی ہیں اس لیے دل بھی زبان کے تعبیر ہونا چاہیے جو دل میں وہ زبان پر ہو اس لیے اس میں کوشش کرنے سے دل میں بھی پھر اچھی باتیں آتی ہیں تو جو دل میں وہ زبان پر النفاق بطنفاق القلب کما او آج صرف اس کی عبارت پڑھیں گے اور ترجمہ لفظ ہی کریں گے باقی اس کی مکمل تشریح انشاء اللہ کل اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریح بھی اللہ کل بما عبارت آج صرف ایک حدیث کافی ٹھیک چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر وافیت سے رکھے سب کو حفظ و امان میں رکھے استقامت مانگا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے دین پر استقامت دین والوں کے ساتھ محبت الفت ہو اور جو کام آپ نے شروع کیا ہے پڑھنا اس پر استقامت مانگیں حالانکہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بن جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو افسانہ بن جاتے ہیں جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کریں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے ذرا سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے مجھ سے میں طلّہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں الحمد اللہ رب المین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ